اس درس میں حاضری کے لیے مشقت اٹھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مشقت کو آپ کی میزان حسنات میں جگہ دے کل ہم لوگ ان معاملات کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے جو حرام یا ناپاک ہونے کی وجہ سے جن کی بیو و خرید و فروخت خریدنا اور بیچنا حرام ہے ان معاملات میں سے کچھ معاملات باقی رہ گئے تھے ان میں سے ہے لہو لعب اور گانے بجانے کے آلات بیچنے کا حق کھیل کود گانا بجانا اس سلسلے میں جو آلات ہیں جو مشینیں ہیں ان کے ذریعے ہم گانا سنتے ہیں ان کے ذریعے کھیلتے ہیں ان میں کچھ خاص ایسے وسائل ہیں خاص ایسے آلات ہیں جن کا حکم جن کی ممانیات کا حکم حدیث میں آیا ہے ویسے تو آج کل بہت سارے ایسے آلات ہیں جو اس کے لیے خاص طور پر نہیں بنائے گئے ہیں لیکن ان سے بھی لوگ سنتے ہیں لیکن ہماری جو گفتگو ہوگی ان آلات کے بارے میں ہوگی جو خاص طور سے گانا سننے گانے بجانے کے ہیں جیسے ڈھول تاشے اپنے یہاں چلتے ہیں ڈھول تاشا ہے اور ایک دوسری قسم ہے جو لہو है کے جس میں ایک نرد شیر ہے لفظ اور شطرنج اس میں مشکل کا لگتا ہے آج کل اس کو آپ یہاں شہر بولتے ہیں جو کچھ بھی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کے بعد کھیلتے ہیں آپ اس کو نیٹ میں دے سکتے ہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں اس کو لیکن نیٹ میں میں نے دیکھا ہے نرد شیر بولتے ہیں اس کو اور یہ کریم من لعبہ بن نرد شیر لوڈو کی طرح جی لوڈو جو کھیلتے ہیں ہاں لوڈو کی طرح اب اس کی شکل بدل چکی ہوگی اس زمانے سے لیکن لوڈو کی طرح اس کی شکل اس کو یہاں زہر بولتے ہیں میں لکھ کے نہیں اب یہ تفصیل پتا نہیں نا یہی تو مشکل ہے شترنج اس سے مختلف ہے لوڈو میں نے پوچھا ساتھیوں سے اپنے لوڈو کی مثال دی گزرنی کی لوڈی پھر نفسی لوڈو ہو لیکن اس کی شکل کی کوئی بھی چیز ہو تو اس میں داخل ہو جائے گی ندیل کے بارے میں یہ پارسیم کی مل بن ند شیر نب یہ فارسی لفظ ہے یہ معرب ہے یعنی عربی میں اس کو استعمال کیا جا لگا ہے اور شیر یہ بھی فارسی لفظ ہے شیر کو معنی میٹھا شیرنی اسی سے ہے اس کا نام ہے اللہ کا افسوس رفتار جی من لن شیروں کی ایک شکل ہاں یہ ہے یہ شکل اس کو یہی بہت سارے مشائے کے فتح میں اس پر جس جی جس نے بھی اس کو دیکھا یہی ذکر کیا ٹھیک ہے تو ایک شطرنج ہے اور یہ بشیر ہے دونوں کے الگ الگ حکم ہے جس میں چیس کرتے ہیں چیز کو دوسری چیزیں بڑے بڑے دام لگتے ہیں ہاں وہ سطرنج کا حکم الگ ہے اور سل کا الگ ہے چوسر اردو میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو چوسر کا لفظ آئے گا چوسر کوئی جانتا ہے کیا تفصیل ہے اس کی ویلکم یہ اور اسی سے ملتا ہے تاش جیسے تاش ہے تاش کھیلتے ہیں لوگ ہاں یہ گوٹیوں کا اس کو عربی میں اس کے لفظ کہ کا لفظ آتا ہے کہ آپ کو ملے گا سکر مکہ وہ شوگر جو ڈلی کی شکل میں ہوتا ہے تو اس میں شارحین لکھتے ہیں شرح کرنے والے کہ اس میں کیا ہوتے ہیں یعنی وہ گوٹیا ہوتی ہیں اس کے لیے جو نرد شیر کھیلا گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں ڈبو دیا تو کیا شاید کا ہے بس <تصفح> <تصفح> یہ بہت ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس پر اس کی حرمت پر تمام علماء کا اجماع ہے اتفاق ہے کہ ندشیر حرام ہے چاہے اس میں جوا سٹہ بازی ہو یا نہ ہو اگر جوا ہے قمار ہے تو بدرجہ اولا حرام ہے لیکن صرف اگر ندشیر ہے تو اس وعید کی وجہ سے یہ بالکل حرام ہے اس لیے اس حرمت کی بنا پر اس کو خریدنا اس کو بیچنا یہ حرام ہوگا تو یہ ان چیزوں میں سے ہے جو حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے حرام ہے اور یہ قاعدہ گزر چکا ہے کہ ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی اس کی مثال یہ بھی ہے کہ یہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے اگر کوئی لوڈو کسی کی جس پر لگ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی اتہارت پر کا کا حوالہ ہے ترجمہ لکھ دیجئے لیجیے بولتے ہیں ہم لوگ सुनो हमारा 10 جو شیر کھیلا گویا اس نے فنزیر کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈبو دیا سب رنگ دیا اپنا ہاتھ دیا اپنا ہاتھ رنگ دیا صحیح مسلم دو ہزار سو ساٹھ اس نے اپنا ہاتھ ڈبو دیا رنگ دیا رنگ دیا سب آگا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہ کھیلنا حرام ہے کس نے بولا کیرم بورڈ یہ اس کی اسی کی شکل ہے یہ لوڈو کی شکل وہ الگ یہ بہت ساری شکلیں ہیں جو شطرنج میں آ جائیں گی اس کی حرمت پر اتفاق ہے چاہے اس میں جوا ہو یا نہ ہو اس کی حرمت پر اتفاق ہے چاہے اس میں جوا ہو نہ ہو اس کی حرمت کی دلیل کیا ہے فقص بکیاں وہ لال کیا ہے وجہ اسلال یہ ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں ڈبو دیا اور خنزیر کا گوشت اور اس کا فل حرام ہے اس لیے یہ بھی حرام ہے یہ وجہ اصطلاح بولتے ہیں اس کو رکانے سے کیا ہو رہا ہے یعنی ایک مثال دیکھیے کہ ان گرما مثال دیکھیے جو کوئی کھیل رہا ہے تو وہ کھیلنا ویسے ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنا ہاتھ کنجیر کے گوشت میں ڈال دیا ہاتھ لگانا وہ رنگ نہیں تنظیر کا گوشت تنظیر حرام ہے نجیس ہے نا بالکل حرام ہے ناپاک ہے نا سوچتے ہیں ہے کہ نہیں ناپاک دونوں کاتے ہیں اس میں ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے کھانا دونوں لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس جی یہ نرد شیر ایک قسم کا کھیل ہے اس کی حرمت پر تمام علماء کا اتفاق ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے جس نے نرد شیر کھیلا گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ جنجیر کے گوشت اور اس کے خون میں رنگ لیا یہ سلح ہے کہ خنزیر کا گوشت اس کا خون ناپاک ہے اس کا کھانا حرام ہے اس لیے اس کا کھیلنا بھی حرام ہے تو جو بندہ اس کو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ حرام خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا ہے تو کھیل آج کے دور میں کون سا ہے अरे भाई लोडो के, के एक शक्ल का है लोडो की लूडो शक्ल का है उसको अरबी में यहां फिलहाल जहर बोलते हैं और ये जो तस्वीर दिखाई दिखा गई है चौसर है चौसर लफ्ज बोलते हैं उर्दू में जो ये तस्वीर दिखाई गई है इसी तस्वीर को लेकर के तमाम लोगों ने बड़े बड़े और बस साधवा पूछा है इसके बारे में ये ठीक है चौसर बोलते हैं ये लिख लिया सब लोगों ने شرنج سے قریب جی جی گوشت کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ رنگ لیا جتنے بھی ہم عموماً انہی چیزوں کے بارے میں یہاں پڑھ رہے ہیں کہ صبح حدیث میں آئے ہیں اور جو چیزیں نئے زمانے میں آئی ہیں وہ اس کا نام بدلتا رہے گا شراب کا نام بدلتا رہے گا گانے بجانے کا نام بدلتا رہے گا اس کو آرٹ اور فن کے نام پر لوگ کھیلتے رہیں گے گاتے لیکن تو اس کا حکم وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا شیخ کا بادشاہ کے بات ٹھیک ہے جی اب لکھ لیا لوگوں نے سب لوگ ہے دوسرا ہے شطرنج شطرنج حرام ہے اگر اس میں جا لیکن دو قول ہے اس کے بارے میں علماء کا شطرنج کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ شطرنج حرام ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس میں جا ہو سٹہ بازی ہو جو کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا قول یہ ہے حرام ہے چاہے اس میں جا ہو یا نہ ہو ایک نرشیر کی طرح نردشیر بالکل حرام ہے چاہے اسے جوا ہے جوہ نہ ہو تو دوسرا جو قول ہے وہ نردشیر کے حکم کے مطابق ہے اور پہلا قول ہے اس میں جوئے کی شت لگائی گئی ہے تو وہ ہر وہ کھیل جس میں جوا ہو وہ حرام ہے اور ہر وہ کھیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض سے دور کر دے نماز سے روزے سے وہ حرام ہے جی کرکٹ ہے فٹ بال ہے اس میں قاعدہ یہی ہے کہ اگر وہ نمازوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے تو وہ کھیل حرام ہے فرائض کو تر کرنے کا سبب بنتا ہے تو وہ کھیل حرام ہے کل حرام ہو وہ حرام جو بھی چیز حرام کا سبب ہو وہ حرام ہے یہاں گھنٹہ کھیل ہوتا ہے اس میں کوئی موقع نہیں ہوتا کرکٹ جب چل رہی ہوتی ہے ہم تو صبح نو سے دس کھیلتے ہیں دو تین گھنٹے میں ٹھیک ہے یہ دو جیسے آ کے چھترنج کے بارے میں ایک جی اس کی کوئی الگ نس ہے یا پھر وہ نرد شیر کے چونکہ نرد شیر سے مختلف ہے اس لیے اس میں اختلاف ہو گیا علما کا نرد شیر کے بارے میں چونکہ نس آئی ہوئی ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اس اطلاع کہتے ہیں یہ اس حدیث کریمہ سے جس میں ہے کہ وہ من عن سبیل اللہ بغیر علم ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد یعنی ہر وہ ج... گانے کی چیزیں گانا گانا بجانا جی اور اس کی ہوشابے چیزیں ہیں تو اس میں راجہ یہ ہے کہ اگر شطرنج کھیلنے سے وقت کا ضیا ہو رہا ہو اس میں کوئی ذہنی فائدہ نہ ہو کوئی دینی اور دنیوی فائدہ نہ ہو تو اس, اس طرح کا کھیل کھیلنا یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے یہ اصل ہے جن جی لوگوں نے کہا ہے کہ حرام ہے چاہے اسے جوا ہو نہ ہو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کھیل میں نہ تو کوئی ذہنی تربیت ہے کہ آپ کے ذہن کو اس سے کوئی ارتقاء ملے گا نہ آپ کا ذہن ڈیولپ ہوگا اس سے کوئی چیز نہیں نہ اس میں کوئی دنیوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے صرف اور صرف آپ کے وقت کا ضیا ہے آپ کے وقت کی بربادی ہے آپ اپنا وقت ختم کر رہے ہیں اس کے ذریعے اس لیے حرام ہے لیکن چھترنج میں تو لوگ اپنا دماغ تیز کرنے کے لیے کہتے ہیں جنرلی جنرلی اور اگر یوا ہے تو یہ بال اتفاق ہے لیکن احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ حرمت ہی پر عمل کیا جائے انڈیا چل رہا ہے اس کے باوجود کوئی آگے کھیل رہا ہے نہیں دور اس پر فرض نہیں ہے نا دور ع حاصل کرنا فرض ہے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس کے ذریعے وہ فرائض کی پابندی کر سکے واجبات کو جا سکے ہر شخص کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے ہر شخص کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن علم اتنا حاصل کرنا ضروری ہے جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے یعنی شرعی اعتبار سے آپ کی بہت زیادہ بنا بچوں کو پڑھاتے ہیں گانے بجانے کے تھوڑا بہت زیادہ سے جی جی گانے بجانے کے اس میں جو خاص آلات ہیں وہ مراد ہیں جیسے اردو میں کیا کہتے ہیں ڈھول ہے سارن ہے اور جو مختلف قسم کے گانے بجانے کے آلات دف کی اجازت ہے دف کے بارے میں معلوم ہے دف جو ایک طرف کھلا ہوتا, ہوتا ہے جس میں دب دب کی آواز آتی ہے یہ جائز ہے جی تاشے میں تو دونوں طرف سے ڈھول میں دونوں طرف سے ہوتا ہے تو جو ڈھول اور تاشا اور اس قسم کے جو آلات ہیں ان کے بارے میں یہ like جو آیت کریمہ آئی ہیں یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لاہول حدیث لاہول حدیث کا مطلب ابن عباس رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے گانے میں اور گانے کے مشابه جو بھی چیزیں ہیں ہر وہ آلہ جس میں موسیقی ہو تو وہ حرام ہے ہر وہ آلہ جس میں موسیقی ہو وہ حرام ہے اسی لیے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے موبائل میں رنگ ٹون موسیقی والا رکھتا ہے اس لیے کہ موسیقی یہ حرام ہے تو ہر وہ گانے بجانے کا آلہ جس میں موسیقی ہو وہ حرام ہے اس لیے اس کی بے و کرنا خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے اس کی بات سمجھ آ گئی یہ گانے بجانے اور لوہ لہی کیا احکام ہو گئے جی جی بالکل صحیح ہے میوزک میوزک تو حرام ہے نا میوزک اس میں بعض واللم اختلاف کیا ہے لیکن کبار واللم نے فتویٰ دی ہے بڑے بڑے والمان ہے کہ میوزک حرام ہے کوئی گانا گاتا ہے بغیر میوزک کے کوئی گانا گاتا ہے اگر جسے اس میں غزل کی مثال لے جاتی کوئی شعر ہے اور اس میں کوئی شرعی مخالفت نہیں ہے اور تفریح کے لیے گا رہا ہے گیت پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں موسیقی نہیں ہے اس میں تو ایسا گانا جس میں شرک نہ ہو جس میں توفید کے خلاف کوئی بات نہ ہو سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو فحاشی کو ترغیب دینے والا نہ ہو تو وہ اس گانے میں اس گیت میں اس غزل میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے. شاید شاید اور کوئی ایسا, ایسا گانا ایسا غزل دکھا دیں جس میں ایسا نہ ہو لیکن مسئلہ مقصد کیا ہے کہ لوگ یعنی <تصفح> اس کو شیلات اس کو شیلات بولتے ہیں شاید عربی میں شیلاد قلم اس کے بارے میں عورما با کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے شیلات جو اس طرز پر جسے گانا گاتے ہیں تو وہ تو موسیقی میں داخل ہے نا موسیقی کیا ہے موسیقی کیا ہے ٹین ہے نا موسیقی ٹون ہے انداز ہے ہاں تو یہ صحیح نہیں نعت بھی کیا بات حضرات خرآ کی تلاوت بھی کرتے ہیں میں نے خود سنا ہے شاید شاید بس بس بات بول شیخ عبدالحد نبی جو ریاض کے ہیں سیرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا چاہتا ہوں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے موسیقی کو ناپسند کیا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ گری صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جی جی. مرتبہ کئی شہر جب جا رہے تھے تو وہاں پر موسیقی چل رہی تھی شاید تو اللہ گری صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہار میں لے کے گیا کہ کو کچھ سنا ہی نہیں دی. پھر بعد میں جب اٹھے تو موسیقی ختم ہو چکی سیرت واقع موجود ہے شیخ سیر سفیر احمد فوری سر نے کو ذکر کیا جی دوسرا سونے اور شادی کے برتن خریدو فروخت جی گٹار اور شادی کے برتن سونے اور شادی کے برتن کی خرید و خروح. سونے اور شادی کے برتن کی خرید و آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سونے اور شادی کے برتن میں کھانا حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرمایا ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اللہ یشربی آنی زہبی الفا فكأن فكأن انما يجرجر في بطنه نار جهنم جو شخص سونے اور شادی کے برتن میں پیتا ہے ان نا جرجی بتنی جہنم وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے جو جرجرا جر جو پینے کی آواز آتی ہے اس کو جرجرا جر بولتے ہے جیسے آپ پیتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے نا ڈر ڈر گر گرکی گر اس کو جرجرا بولتے ہیں تو جو بندہ سونے اور چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آنکھ بھرتا ہے یا ایک دوسری روایت میں اوجر جر و فیبتنی ہی نہ رو جہنم جرفی بتنی نار رو جنم اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی تو اس حدیث سے علماء کرام نے انتظار کیا ہے کہ سونے اور چاندی کا برتن کھانے پینے میں استعمال کرنا حرام ہے حرام اس لیے ہے اس میں جہنم کی وعید آئی ہے اور ہر وہ عمل جس پر جہنم کی وعید آئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے سونے اور شادی کے برتن کو بیچنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے اس لیے کہ سونے اور شادی کے برتن بیچنے سے سونے اور شادی کے برتن میں کھانے اور اسے استعمال کرنے کا لوگوں کو موقع ملے گا تو گویا کہ جو شخص سونے اور شادی کے برتنوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے وہ لوگوں کو سونے اور شادی کے برتنوں میں کھانے کی ترغیب دے رہا ہے ان کے لیے موقع فراہم کر رہا ہے اس لیے یہ اس کی تجارت اس کی بیوشرا اس کی خرید و فروخت یہ حرام ہے جی, کو ہے. جی؟ کو ہے. میں سے ہے. نہیں بالکل حرام ہے یہ جی جی نہیں جی؟ جی؟ جی؟ حرام ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے آمد. جی, آمد. جی؟ آمد. جی شراب وہ تو شراب جیسے شراب ہے بلکہ شراب کے بارے میں آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے تھے مسلم ممالک میں وہ شراب کو بیچتے تھے اور اس کا جزیہ دیتے تھے جزیہ ٹیکس ٹھیک ہے تو حید عمر خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ان کو دے دو وہ بیچیں وہ بیچ کر کے ہمیں جزیہ دیں اور ہم لوگ نہیں بیچیں گے اس کو کہ ان سے لے کر کے شراب بیچیں اور جزیہ اسی سے لیں بلکہ وہ خود بیچیں اور اس کا جزیہ ہمیں دے اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب شراب کا وہ جزے دیتے تھے کہ یہ شراب لے لیں آپ اس کو بیچ کر کے جزیہ آپ حاصل ہاں کر لیں ٹھیک ہے تو عمر کے خطار رضی اللہ تعالیٰ نے لو ہوں بھائی یعنی ان کو کہو کہ وہ خود بیچے اور جو پیسہ وہ ملتا ہے وہ ہم کو جزیہ میں دے ہم اس کی بیچنے کا انتظام نہیں کریں گے تو وہ خود بیچے اس لیے بے و کرنا جو بھی حرام ہے وہ حرام ہے مسلمان کے لیے چاہے وہ کسی اور سے بیچ رہا ہو مسلمان سے بیچ رہا ہو یا غیر مسلم سے بیچ رہا ہو جی لیکن شراب کے ٹیکس کی اگر کوئی قیمت لے رہا ہے تو وہ بھی پھر شراب کے متعلق کمائی ہو گئی ناشا. جی اب ہم کو ٹیکس اسلامی حکومت کو ٹیکس لینا ہے غیر مسلم سے وہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے ہمیں اس کو یہی دیکھنا ہے اس لیے کہ ہم نے اس جزیے پر اس کو اپنے ملک میں رکھا ہے ہمیں اس سے نہیں لے رہا ہے کہ وہ سود سے لے کے آ رہا ہے کہ شراب بیچ کے لے کے آ رہا ہے اس لیے کہ اس پر وہ احکام مرتب نہیں ہو رہے ہم نے اسی لیے اس کو اس ملک میں رکھا ہے کہ وہ اپنی جو عبادتیں ہیں خفیہ انداز میں اپنے گھروں میں کر سکتا ہے اس کو تحفظ حاصل ہے اس بنا پر کی دے رہا ہے صحیح ہے وہ مکلم نہیں ہے وہ نہیں ہے شریف کا پابند نہیں ہے اس لیے کہ اسلام نہیں لایا ہے یہ جی جو دوسروں کے لیے حرام ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہمارے لیے جیسے جی کمپاؤنڈ بنا کے اندر سر فہشی چل رہی ہے ان کے وہی لوگ رہتے ہیں ہمارے وہ جائز ہے کمپاؤنڈ بنا کے فہاشی کر رہے ہیں اب اس سے اس ایک مسئلہ دوسرا ہے کہ یہ فحاشیت کو پھیلانے کا ایک سبب ہے اس میں حکومت کو یہ اختیار ہے کہ اس کام سے وہ اس لیے کہ فحاشیت دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے کسی کو معلوم نہیں پڑا تو یہ عالما سے سوال کیا جائے پھر نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ سونے اور شادی الذي يشرب في آنية الذهب وفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم الذي يشرب في <تصفيق> آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم سوال اس بچے سے خالی ہو جائے اس کی بات سوال کرے مردوں کے لیے سونے کی انگوٹی اور گھڑی کی خرید و فروخت کے کا کیا حکم ہے اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کے لیے زینت کے طور پر سونے اور شادی کا استعمال جائز ہے عورتوں کے لیے بطور زینت سونے اور شادی کا استعمال جائز ہے ان کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ سونے اور شادی کے برتن میں کھائیں ان کے لیے جو جائز کرا دیا گیا ہے عورتوں کے لیے وہ زینت کے طور پر جائز کرا دیا گیا ہے آپ کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا اور سونا آپ نے کہا ہادانی حرامانی حر... حادانی حرام امتی یہ دونوں چیزیں میرے امت میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کی سونے کی بنی ہوئی چیز اور ریشمی کپڑا بنی ہوئی چیز جو زینت کے لیے استعمال ہو اور ریشمی کپڑا یہ عورتوں کے لیے جائز ہے اب یہ جو مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی ہے اور گھڑی ہے یہ زینت کے طور پر لوگ پہنتے ہیں اس لیے مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے اس لیے مردوں کے لیے جو انگوٹھی بنی ہوئی ہو اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے مردوں کے لیے جو گھڑی بنی ہوئی ہو اس کو بنانا اس کو بیچنا اس کی بےوشنا کرنا حرام ہے مردوں کے لیے اس لیے کہ عورتوں کے لیے انگوٹھی الگ ہوتی ہے مردوں کے لیے انگوٹھی الگ ہوتی ہے عورتوں کی گھڑی کی شکل الگ ہوتی ہے مردوں کی گھڑی کی شکل الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے اور اس پر گھڑی بھی آرام گھڑی کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے لیکن علماء کرام نے گھڑی کو انگوٹھی پر قیاس کیا ہے قیاس کرنے کی علت کیا ہے وجہ کیا ہے کی انگوٹھی زینت کے لیے پہنی جاتی ہے اور گھڑی بھی زینت کے لیے پہنی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی پھر آپ نے اس کو نکال کے پھینک دیا جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے بنوائی تو بنوا لیے جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے نکال کے پھینک دیا تو نبی نبی صلاحیت پھینک دیا تو لوگوں نے بھی اس کو پھینک دیا تو سونے کی انگوٹھی اور سونے کی گھڑی مردوں کے لیے حرام ہے اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں بطور زینت استعمال کی جاتی ہیں ہر وہ چیز سونے کی بنی ہو یا ریشم کی وہ اگر زینت کے لیے ہے تو عورتوں کے حق میں حلال ہے مردوں کے حق میں حرام ہے ریشمی کپڑے, ریشمی کپڑے, ریشمی کپڑے کے بارے میں یہ ہے کہ ریشمی کپڑا عام طور سے عورتوں کے لیے ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ مردوں کے لیے اجازت ہے دو انگل یا چار انگل دونوں روایتیں ہیں تو چار انگل کی اجازت ہے کہ یہاں لوگ لگا سکتے ہیں بعض لوگ لگاتے ہیں یہاں پہ यहां लगा सकते हैं चार अंगुल की इजाजत है रेशमी कपड़े के बारे में औरतों के लिए पूरा औरतें पहन सकती है रेशमी कपड़ा सिर्फ बोले ना शराब सिर्फ के बारे में तो नहीं रेशमी रेशम सिर्फ अलग है रेशमी अलग रेशमी तभी जो नेचुरल रेशमी कपड़ा है एक तो मशरूही आता है आर्टिफिशियल वो मुराद नहीं है रेशम सिर्फ जी सब कपड़े जैसे हैं ये सब आर्टिफिशियल जो है آرٹیفیشل جو کپڑے ہوتے ہیں لیکن جو اصلی ریشم ہوتا وشمال ہے جو بتا دیا ہاں بس اب اس کے بعد میں اس طریقے سے ہم اب تو ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا جو یہ ان چیزوں کے بارے میں تھا جو چیزیں جی سونا کھایا جا سکتا ہے پھر چاندی کا برف نہیں دا کھانے کا حکم الگ ہے اور استعمال کا حکم میرے پاس پہلی بار یہ مسئلہ میں مسئلہ نہیں ہے پینے والا یہ کھایا جاتا ہے مٹھائی کے اوپر لگتا ہے لیکن لوگ کے کھاتے ہیں آ بھی تو یہ تو پاک ہے اگر کھایا جاتا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے تو حلال ہے کل من ہر اللہ اللتي اخرج علی اباد ہیسے خلق... آپ جی خلقل خلا ق الکم فل ارد جمی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں حلال یعنی پیدا کیا تمہارے لیے اگر اس کے بارے میں شریعت میں اس کی کھانے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے حرمت پر اس کے حرام ہونے پر تو اس کا کھانا حلال ہے لیکن دیکھا جائے گا طبی نقطہ نظر سے کیا اس میں کوئی نقصان ہے یا نہیں حکیم لوگ اس کو معذون میں ڈالتے ہیں دوسرا کچھ ہوگا شادی ہے وہ لیکن شادی کے بارے میں ہاں وہی یہ بات ہوئی نا جیسے فسکور ہے یہ کلمہ کا فسکور کا لائٹر وہ ایک مانتا تھا ہے اس کو بنایا جاتا ہوگا وہ میرے خیال سے اس کو اصلی شادی کا حکم اس کو نہیں اللہ عالم اس بار تو ہاں اب اس کے بعد میں یہ ہے کہ کل ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جو چیز جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ اسے بیچ نہیں سکتے ہیں اس سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اس سے متعلق ایک چیز اور ہے کہ آپ کی ملکیت میں ہے لیکن فی الحال آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو کیا آپ اس کو بیچ سکتے ہیں آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آپ سامان خرید کر اپنی دکان میں منتقل نہ کر دیں اس وقت اس کو نہ بیچیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا ابتا تو زئیت السوق بازار میں تیل خریدا پلم مستب نقسی نقی یعنی جب انہوں نے اپنے لیے اس کو خرید لیا اور پیسہ دے دیا بیچنے والے کو تو ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں اس سیر کو آپ سے خرید رہا ہوں اور اس نے اچھی قیمت لگائی اس کی زیادہ نفع ملنے لگا ان کو تو ان کا ارادہ یہ بنا کہ میں اس سے ڈیل کر لیتا ہوں جیسے ہی ڈیل کرنے جا رہے تھے پیچھے سے ایک بندے نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا اور کہا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کا یہ مجھے فائدہ دے رہا ہے اس لیے میں بیچے جا رہا ہوں تو جب موڑ کر دیکھا تو زید ثابت جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم سے صابق رام علماء صحابہ میں سے تھے وہ فقال لا تبعو حیثو اے عبداللہ بن عمر جو سامان آپ خریدتے ہیں جب تک آپ اس کو جہاں سے خریدتے ہیں دوسری جگہ شفٹ نہ کرتے ہیں اپنے گھر پہ اپنے مکان پہ اپنے دکان پہ اس وقت تک اس کو نہ بیچیں ان رسول اللہ صلی اللہ وسلم نہ ہا انتبا آس لاڑو نہاسی لاڑو ہول سیلر یفوز جی نبی جی جی بالکل صحیح حدیث یہ حدیث صنعت حسن ہے نہیں یہ حدیث میں نے انہی حدیثوں کا انتخاب کیا ہے جو عام طور سے بخاری یا مسلم میں ہیں یا پھر وہ حدیث جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حسن کے درجہ ہے صحیح ہے سنیے بتا رہا ہوں آپ گھبرائی مت ہو سکتا ہے کوئی کوئی گنجائش کیا آپ نے منع کیا ہے ان سلا جمع سلاکن کی ہر وہ سامان سہر سامان عام ہے کوئی چیز خاص نہیں اس میں یہاں تک کہ تاجر لوگ اس کو سمیٹ کر کے رحالیم اپنی دکان منتقل کر دیں اپنے گھروں میں منتقل کر دیں ٹھیک ہے جی اپنے سٹور میں لے کے چلے جائیں اچھا اب یہ آتا ہے کہ قبض کرنے کا طریقہ کیا ہے جیسے آپ گاڑی ہے آپ گاڑی سیارہ خریدے جاتے ہیں اسٹور روم میں گئے آپ نے سیارہ خریدا بہت زیادہ سیارہ آپ نے خرید لیا کئی گاڑیاں آپ نے خرید خریدنی منتقل کرنے کا طریقہ کیا ہے منتقل کرنے کا طریقہ ہر سامان کا الگ الگ ہے ہر سامان کا منتقل کرنے کا مثلاً میں نے شیخ علی سور صاحب سے ایک گھر خریدا ٹھیک ہے اب گھر کو تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتا میں نا اپنے اٹھا کر لے جاؤ اور دوسری جگہ رکھو تو یہ جو غیر منقولہ چیزیں ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ان کے قبض کا طریقہ کیا ہے کی بائیں اور مشتری خریدنے اور بیچنے والے میں یہ اتفاق ہو جائے کہ بیچنے والا اس گھر سے نکل رہا ہے اور چابی آپ کے حوالے کر دیا جب چابی آپ کے حوالے کر دیا تو وہ گھر آپ کی ملکیت میں آ اور آپ کے قبضے میں آ اب دوسرے سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں لیکن جب تک وہ بندہ گھر کو خالی نہیں کر رہا ہے اس وقت تک آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ وہ گھر دوسروں سے بیچیں کہ کی? کی؟ وجہ کیا ہے یہ ٹریڈنگ ہے جتنا سن سن اب جو کرتے ہیں شیخ مختار صاحب نے کر کیا کہا جو لوگ کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے ان کے بارے میں یہ سرحی حکم ہے نہ اور جب نہیں آئے تو اصل یہ ہے کہ نہیں حرمت تدرا کرتی ہے آپ نے جو منع فرما دیا اس کا مطلب یہ کہ وہ حرام ہے اور حکم تکلیفی میں نے کل بتایا تھا حکم تکلیفی حرام ہے حکم وضع یہ ہے کہ وہ بے منعقد نہیں ہوئی اس بے کا کوئی اعتبار نہیں وہ فاسد ہے باطل ہے خراب ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت نظر میں یہ دونوں حکم آتے ہیں تو ایسی بے کا ایسی ڈیلنگ کا ایسی خرید و فروخت کا کوئی اعتبار نہیں وہ باطل ہے تو یہ منقولہ غیر منقولہ چیزوں کے بارے میں جو چیزیں ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کی جا سکتی ان کے بارے میں کیا حکم ہے مثلاً کھانے کا آپ ہوٹل میں جاتے ہیں کبھی ہوٹل میں کھانا کھا لیتے ہیں کبھی ہوٹل سے گھر لے کے آتے ہیں کھانا آپ نے پیک کروایا آپ نے ہاتھ میں لے لیا اور وہاں سے نکل گئے آپ اب آپ کے قبضے میں آ گیا کوئی بندہ ملا بھوکا بہت زیادہ ہے اور کہا کہ مجھے کھانا بیچ دیا آپ نے دس ہزار روپے خریدا آپ نے بارہ ہزار میں بیچ دیا کوئی حرض نہیں یہ کیوں منع کیا گیا ایسا کہ آپ وہی نہ بیچیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دکاندار ہوں آپ نے مجھ سے موبائل خریدا میں نے آپ کو ایک ہزار روپیہ دیا علی سروس صاحب فورن پہنچ گئے اور ان کو یہ موبائل اچھا لگا اور ان کو پتا انہوں نے یہ موبائل کئی دنوں تک تلاش کیا یہ موبائل مل نہیں رہا تھا کہیں پہ آپ کے ہاتھ میں دیکھا کہ مجھے خریدنا ہے ٹھیک ہے بارہ سو روپیہ میں لے لیجیے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں میں نے آپ کو ایک ہزار میں دیا ہے آپ اسے فوراً دے رہے ہیں ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہے آپ نے فوراً اس کے پہلے جو پہلا بیچنے والا اس کے ہاتھ میں ہے جب میں دیکھوں گا کہ آپ اس سامان میں نفع کما رہے ہیں اور وہ سامان ابھی میرے قبضے میں موجود ہے تو میں کوشش کروں گا یہ ڈیل ختم کر دوں تو اس سے کیا ہوگا ناشافی پیدا ہوگی اختلاف پیدا ہوگا جھگڑا ہو جائے گا تو اس لیے شریعت نے اس کو منع کرا دیا اور دوسری, دوسری علت یہ ہے دوسری علت یہ ہے کہ ابھی یہ موبائل آپ کے قبضے میں نہیں گیا ہے ابھی اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے جو پہلا بیچنے والا ہے اس کے اوپر ذمہ داری اگر اس میں کچھ فالٹ ہے اس میں کچھ کمی ہے اس کو کچھ ہو جائے تو کس پر ذمہ داری آئے گی میرے اوپر ذمہ داری آئے گی تو ایسی چیز میں جس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے اگر آپ اس میں منافع کما رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اس کو نے پچھلے فرق نہا ان ربال جس کی گارنٹی آپ نے نہیں لی ہے اس میں آپ نفع نہیں کما سکتے یہ اصل وجہ ہے اچھا تیسری وجہ کیا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہو رہا مارکیٹ میں گاڑی کے بارے میں آپ نے شو روم سے گاڑی خریدی اس کے بعد آپ نے وہ گاڑی شو روم میں پڑی ہوئی ہے اس کو آپ نے آفر لگا دیا کہ یہ گاڑی میں بیچ رہا ہوں میں نے آپ سے گاڑی خریدی میں نے لگا دیا کہ یہ فلا گاڑی میں بیچ رہا ہوں میں نے ان سے بیچ دی یہ چھ سات لوگ اس کو خرید لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں ایسے ہی سکل گنم میں بکریوں کی مارکیٹ ہے اس میں پورا ریوڑ خرید لیا اور وہ ساری بکریاں آپ جگہ پہ موجود ہیں وہ اس کو آپ نے منتقل نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں سامان کی قلت ہو جائے گی سب اگر سر ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے اس وقت تک بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ میں اپنے قبضے میں نہ کر لوں تو لوگ کیا کریں گے خریدنے سے رک جائیں گے خریدنے سے رک جائیں گے تو کیا ہوگا سامان سستی قیمت میں ملے گی کیا خیال ہے اس لیے کیا چھ لوگوں نے خرید لیا ہر بندہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے گا کس کا نقصان ہوگا عوام الناس کا نقصان ہوگا تو اسی لیے شریعت نے ان تمام وجوہات کی بنا پر اس خرید و فروخت کی ڈیلنگ کو حرام کرا دیا ہے دیکھیے آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لینا اچھی طرح سے پہلے بتائیں یہ قاعدہ سمجھ آ گیا تطبیق کی بات آ رہی ہے جی قائدے میں سوال ہے کہ ایک ہے قبضے میں لینا جی اور ایک ہے اپنے مکان یا اپنے زبان پر منتقل کرنا جی آج کل جو ہے قبضہ ہوتا ہے لیکن اپنے ہاتھ چیز نہیں لگتی جیسے مثلاً نکال دیجیے آپ جیسے آپ نے کہا انٹرنیٹ وغیرہ کی ڈیلنگل <تصح> ہے کہ آپ اس سے لے چکے اپنی گاڑی میں ڈال دیے اب میں اس کو بیچ سکتا ہوں جی بالکل وہی تو ہر چیز کا الگ الگ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے قبضے میں آ گیا اور جو پہلا بیچنے والا ہے اس کی گارنٹی اس سے ختم ہو ہے ختم ہوگی کوئی حرض نہیں ایک چیز اور ہے اس میں جس میں کہ خیار مجلس جو ہے اس چیز کی بھی رہائش شریعت میں کی ہے کہ اگر آپ اسی مجلس میں ہیں وہیں ہیں تو پھر جو ہے یہ خرید و فروخت کرنے والوں کے بیچ جو ہے اختیار باقی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مجلس ہے الگ ہو جائے جدا جدا ہو جائے ہاں جیسا ابھی شیک نے کہا کہ ابھی جو ہے اسی کے قبضے میں ہے مجلس وہ الگ نہیں ہوئی ہے دونوں الگ نہیں ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے تو فورنگ کو کیا کرے گا کینسل کر دے گا اور خود فائدہ لے گا بہت ہوتا ہے ہوتا جیسے کہ بڑے آتے ہیں کہتے ہیں سو لینا ہے آپ جی ایک ریٹیلر ہوتا ہے وہ سو لے کے عدد بیچتا ہے وہی مقام پہ اسی مخام پہ وہ تو پہلا والا ہے وہ ایک ساتھ کوانٹٹی میں بیچنا چاہتا ہے وہ ایک آدمی بیچنا چاہتا ہے بیچ کر کے اس نے اس کو اپنا فارغ چلا گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کو بیچنے اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں یہ کہ پہلا بیچنے والا اپنی ذمہ داری سے مقررہ ہو جائے ہاں پہلا بیچنے والے کی ذمہ داری ختم ہو جائے اس سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے اس کا قبضہ پہلے کی منتقلی شرط نہیں ہے سامان کی منتقلی شرط نہیں ہے جیسے میں نے بتایا گھر کی مثال ہے جیسے میں بہت سارے جو بڑے بڑے ملک ممالک جو خریدتے ہیں بہت سارے یعنی جنگی تیارے خریدتے ہیں کشتیاں خریدتے ہیں بہت ساری چیز کیا؟ کیا؟ کیا؟ اس کے لیے ثبوت کیا ہے آپ اوراق ثبوتیہ کے نے کے لیے استعمال کیا تھا آپ اونرش... کے پاس اونرشپ یعنی آپ کی ملکیت میں وہ چیز عطا کر دی گئی ہے اب پہلا جو بایہ ہے پہلا بیچنے والا ہے اس کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے تو اس صورت میں جائز ہے اب یہ اس زمانے میں بہت سارے ایسے مثالیں آئیں گی جن میں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قبض کر لیں اپنے ہاتھ میں جیسے بہت ساری گاڑیاں آپ نے خریدی آپ نے گاڑیاں خرید لی اوراق بنوا لیے پہلے جو پہلا جو باع ہے اس کا اس سے تعلق بالکل ختم ہو چکا خلاس وہ آپ کے قبضے میں ہے یہ اصل ہے لیکن ایک گاڑی خریدا اور اس کو لگا دیا مارس میں لگا دیا یہ گاڑی بھی پھر دوسرا خریدا دوسرے نے وہی وہ لگا دیا تیسری نے لگا دیا یہ حرام ہے یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ سامان کی منتقلی نہیں ہو رہی ہے تو ایک ہی گاڑی اس میں ایک سود کا بھی نقصہ ہے سود کی بھی علت ہے کیوں آپ نے ایک گاڑی دس ہزار ریال میں خریدی ٹھیک ہے آپ نے دس ہزار ریال جس سے گاڑی خریدی اس کو آپ نے دے دیا ٹھیک ہے وہ گاڑی وہیں پہ پڑی ہوئی ہے آپ نے خریدا اور آپ دوسری جگہ آ گئے اور مجھ سے بیچ دیا آپ نے مجھ سے بارہ ہزار لے لیا آپ نے ٹھیک ہے وہ گاڑی وہیں کی وہیں پڑی رہی اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے دس ہزار کر کے بارہ ہزار روپئے دو ہزار سود ہو گیا یہ علت اس میں بھی ہے سود کی علت بھی اور کی ہے بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دراہم بے دراہم بینا دراہم بے پیسوں کی خرید و فروخت پیسوں سے ہو رہی ہے بیچ میں ہریرا ہے ہریرا کا مطلب ایک سوپ ہے سوپ اس زمانے کا یعنی پیسوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے گاڑی بیچ میں ایک وسیلا ہے ہریرا ہریرا جی ہمارے یہاں بولتے ہیں اس لیے میں نے آپ کیا بولتے ہوں گے <تصفيق> ها کوئی بات نہیں یہ حدیث ایک طرح پڑھے گا السلع حتى يحوزها يحو التجار التجار الى رحالهم ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ جمع کر لیں جمع کرنا چاہیے مطلب یہ ہوتا ہے ہاں سمیٹ کے بیلا رکھا منتقل کرتے ہیں دونوں مانا ہے سمجھا بل براہم بے دراہم بینا ہریرا کیا ہریرا کا معنی ہے سوپ کوئی بھی چیز جو واسطہ بنے اس میں مثلا آپ نے پانی خریدا ٹھیک ہے آپ نے ایک ریال میں پانی خریدا اور جس سے خریدا ہے وہ اس کی جگہ وہ پانی پڑا ہوا ہے وہ بوتل پڑی ہوئی ہے آپ نے اس کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے دوسرے سے دو ریال بیچ دیا ٹھیک ہے تو سامان آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا آپ نے گویا کہ ایک ریال دے کر کے بیچ کر کے دو ریال لیا اور یہ سود ہے آپ زمین خرید لیتے ہیں دس جگہ وہی تو ہو رہا ہے یہ مارکیٹ میں یہی سب ہو رہا ہے اس لیے زیادہ یعنی آپ لوگوں کا آشچر ہو رہا ہے تازو ہو رہا ہے اس پر جی فرمائیے یہ جتنے ہول سیل ڈیلر ہوتے ہیں مثلا اس نے ایک ہزار کھاد کی بوری خرید لی اب اس سے میں نے اس نے بچے کھمپنی سے خریدی ہے ابھی اس کے پاس آئے نہیں ہے تو میں نے اس سے آگے خرید دی ہے پانچ بوری آپ نے بیچ دی ہے یہ بھی بتایا ناچ جی اگر پہلا کینسل کرتے کتنے لوگوں کو نقصان ہوگا <laughs> لا ضرر ولا درار اسلام میں تو تکلیف اٹھانا ہے نہ تکلیف دینا ہے بالکل <سؤال> <برقل> یہی <سؤال> یہی مسئلہ چل رہا کیا ہے لیکن اگر وہ بیچ, دی... <سؤال> بیچ دیا ختم ہو گیا معاملہ اس <سؤال> سے اس <سؤال> کا آپ <سؤال> نے دوسرے سے آپ نے منتقل نہیں کیا پھر چوتھے کو بیچ دیا تو یہ سلسلہ جاری ہے اور کسی نے قبض نہیں کیا ہے ڈیل پوری ہوگی ڈیل پوری ہو گئی نا ڈیل پوری ہو گئی تو اس میں خلاص آپ کے قبض میں نقصان بھی بہت بہت ساری سلم میں آئے گا ہمارے سیمنٹ ہوتی ہے جی آ تین سو کی اگر آ جائے آپ تین سو روپئے کر دیجئے ایک منٹ ایک منٹ پانچ سال بعد بھی اگر آپ سیمنٹ لیں گے تو آپ کو تین ہی میں دینا چاہے پانچ سو ریٹ اور چار ہزار ریٹ جتنی کا پیسہ دے مہینے بعد ہمیں اس مسئلے سے اس کا تعلق ہے جی اس سے تعلق نہیں نہیں جی میں کسی نہ سوال پھر سے کہیے سال سیمنٹ کی جو بوریاں بیچتے ہیں وہ کیا تین سو روپئے میں بوری چار روپئے کی بوری ہم نے چالیس ہزار جمع کر دیا سو بوری کا جمع کر دیا چالیس ہزار آپ وہ پیسہ اس کو دے دی اور وہ بولے جب آپ کو ایک سال بعد دو سال بعد دو مہینے بعد پانچ سال بعد بھی گے تو اسی ریٹ میں دے دیا تھا ریٹ نہیں تو بے سلم میں ایک شرط کیا ہے میں شرط اجل معلوم نویث مدینہ ہے تو کیا کرتے تھے کانسلف یسلفون استماری اسنطین و صلاح فلوں میں وہ بے سلم کرتے تھے دو سالوں کے لیے تین سالوں کے لیے تو آپ نے فرمایا من اسلفہ من اسلاحا فی اسلفہ فلسلف فلوسلف في شيء معلوم الى اجل معلوم في كيل معلوم اجل معلوم اگر نہیں ہے تو شرط مفقود ہے خریف لے وہ ویسے نہیں ہوگی اس شرط نہ اگر نہیں ہے وقت ضروري کی تائین ضروری ہے بیع سلم میں چار شرط عقد على موصوف في الذمه موصف ہو یعنی سامنے حاضر نہ ہو ذمہ داری یعنی اس کے ذمے میں ہو وہ سامان بے آئی نہیں موجود نہ ہو اقد موصوف موصف ذمہ الا اجل خاص مدت کے لیے ہو بسم یعنی مقبود الفمت جس جگہ ڈیلنگ ہو رہی ہے اس نے وہاں اپنے پورا پیسہ ادا کر دیا ہو سامان موجود ہے تو پھر اس میں بے سلم نہیں ہے ویسلم آپ سے ویسلم نہیں ہو سامان اگر موجود ہے تو آپ پیسہ دیں سامان خریدنے کے چلے جائیں سوچنا ہے ہمارے یہاں کیا سوال سوال ابھی سیمنٹ کا کم ہے مارکیٹ جی جی ابھی دو سو روپئے بورڈنگ ہو سیمنٹ جی ہم کو بنانا ہے سر تین سال کے بعد تین سال کے بعد وہ سب کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے میں نے کیا کیا پانچ سو سیمنٹ کی بوری کا ریٹ اس کو دے دیا ابھی پے کر دیا میں نے تین سال چار سال جب بھی ہوگا ہم لے کے جائیں گے اب وہ تک تو تین سال کے بعد وہ سیمنٹ کی بوری کی قیمت چار سو لیکن وہ مجھے دو سو ریٹ کے حساب سے وہ بوری ہوئی دے مسئلے میں اس طرح کی سودے بازی دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو یہ جو ابھی ذکر کی جا رہی ہے کہ سامان کا پیسہ ابھی دے دیا جائے اور چار سال بعد وہ سامان لیا جائے تو اس سے جو تاجر لوگ ہوتے ہیں بنیا لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیسے مل گئے اب اس پیسے سے بزنس کر رہے ہیں ایک سود کا ایک وہ ہے کہ اس کے اندر بھی وہ آپ کے پیسے سے وہ کما رہے ہیں اسی وجہ سے وہ وعدہ کر لیتے ہیں چاہے جب آپ جو ہے جب آئیے لے لیجئے جی جو ہے ہم آپ کو دیں گے تو اس میں کیا ہے نقصان ہے نقصان ہے ایک تو ہمارے پیسے کا کہ چار سال کے بعد اگر ہم وہ پیسہ آج استعمال کریں کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور فائدہ مل جائے گا ہم کو حالانکہ اگر اسی پیسے کو تجارت میں استعمال کریں تو پھر اس سے زیادہ کما سکتے ہیں جیسا کہ تاجر لوگ کرتے ہیں اور ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیسہ مل جائے گا ہم جو ہے اس پیسے سے چار سال آنے تک بہت کما لیں گے تو ایک یہ, یہ تو بالکل شکل نادائز سی لگتی ہے ہمارے علاقے میں یا جو دیہی علاقے ہیں وہاں جلد. کیا کرتے ہیں لوگ فصل کے موقع پر بنیا سے بیچ دیتے ہیں بنیا آ کر کے تاجر لوگ اس کو لے جاتے ہیں دس کنٹل بیس کنٹل پچاس کنٹل بنیا یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ہم آپ کا لے جا رہے ہیں آپ سال کے جس موسم میں جب چاہے اس وقت کا ریٹ لے کر کے آ کر کے جو ریٹ ہوگا ان سے پیسے لے جائیے گا جی یہ بھی بنیا لوگ کیا کہتے ہیں اس اعتبار سے آپ کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اس کا حکم آ رہا ہے دونوں چیز اس کا حکمرا دونوں چیز ہے دونوں چیزیں ہیں جان سے ایک مدت معلوم نہیں جی ہے جی کچھ نہیں اور قیمت معلوم نہیں ہے قیمت کی ہوتی ہے قیمت کی تعداد اس کی مثال آ رہی ہے جیسے ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں غرر جی گرر گرر میں آئے گا جی نقصان کا اندیشہ بہت یہ ہو گیا جی اور شخص ممکن ہے کہ آج کے ریٹ کے حساب سے پیسہ دیا جی دو سال تین سال بعد اس سے آدھا ریٹ ہو جائے گا لمبی ہو سکتا ہے جی جی جی آپ کے پاس ہے غرر کی نمائن کی حکمت اس کی شرائط یا اس سے پہلے کیا ہے غرر پر مشتمل خرید و فروخت کے وہی مسائل غرر غرر کا غرر کسے کہتے ہیں اگر غرر کا آپ لفظی معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی دھوکہ دینا غرر کے معنی دھوکہ دینا لیکن شرعی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں غیر یقینی کیفیت پائی جائے یعنی نامعلوم والی کیفیت پائی جائے اور اس کا انجام پتہ نہ ہو نقصان بھی ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہو سکتا ہو دونوں چیزوں کا احتمال ہو وہ غرر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر سے منع فرمایا ہے مسلم کی حدیث ہے عَنْ الْغَرَرَ عَنْ عَنْ عَنْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کی بے سے منع فرمایا ہے اس میں مختلف شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ جو چیز فروخت کی جا رہی ہے سامان اس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو مثلا ایک کارٹون ہے ایک پیک ہے اس میں جو یعنی موبائل پڑے ہوئے ہیں ایک بندہ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس میں جتنے موبائل ہیں میں آپ کو اتنی قیمت پہ بیچ رہا ہوں اور آپ نے وہ سامان دیکھا نہیں ہے موبائل بھی ہو سکتا ہے اور پتھر بھی ہو سکتے ہیں کیا خیال ہے تو یہ غرر ہے کہ نہیں غرر ہے انجام معلوم نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے موبائل ہو ہو سکتا ہے سونا بھی ہو جائے تو ہو آپ کا فائدہ ہوگا پتھر نکل جائے تو اس کا فائدہ ہوگا آپ کا نقصان ہوگا تو اس میں غنم اور غرم یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے فقا کے نزدیک کہ نقصان اور فائدے دونوں کا احتمال ہو نقصان ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی اس لیے اس کو علماء کرام نے لاٹری سے جوڑا ہے میسر اور کیمار یعنی جوئے اور سٹے بازی سے جوڑا ہے کہ اس میں ایک طرح سے جوا پایا جاتا ہے مثلا ایسی چیز بیچ رہے ہیں آپ کہ مطلب جیسے میں نے کل مثال لی تھی کہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے پرندوں کو بیچا اس میں بھی غرر ہے جو سامان آپ نے اپنی ملکیت میں نہیں رکھی ہے آپ کے قبضے میں اس, کو بھی اس میں بھی غرر ہے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سامان خریدنے والے تک نہ پہنچا سکیں پہنچا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پہنچا سکتے ہیں دونوں احتمال ہے یعنی اگر پہنچا دیا آپ نے تو اس کا فائدہ ہوگا اگر نہیں پہنچایا آپ نے تو آپ کا فائدہ ہوا اس کا نقصان ہوا نقصان اور فائدے کا علم یہ ثابت نہیں ہے اس میں احتمال ہے تو ہر وہ چیز جس میں احتمال ہو اور نقصان یا نفے کا کوئی علم نہ ہو تو وہ چیز غرر ہے اب یہ اس کی مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی مثلا ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وا فرمایا بے خیبل الحبلا آپ کے پاس پہلی یہ شکل ہوں گی یہ ہے غرر پر مبنی خرید و فروخت کی چند شکلیں حبل خیبل یہ حبل م... الحبلہ ٹھیک ہے یعنی عوامل گائے ہے گائے کے پیٹ میں حمل ہے خرید و فروخت ڈیلنگ کس کی ہو رہی ہے حمل کی ہو رہی ہے بچے کی ہو رہی ہے اگر گائے کی ہو رہی ہے تو جائز ہے اس میں کوئی حر کی بات نہیں ہے اس لیے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے تابع ہے اور غرر کی شرطوں میں سے شرط یہ ہے کہ غرر یہ اصلے پی میں ہو جو چیز اصل سامان ہے اس میں غرر ہو اصل سامان اس میں کیا ہے حمل ہے وہ زکر بھی ہو سکتا ہے یعنی متکر بھی ہو سکتا ہے مونت بھی ہو سکتا ہے ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے حمل ہو ہی نہ اس کا پیٹ پھولا ہوا ہو اس میں ہوا بھری ہوئی ہو اور جی نکلنے کے بعد وہ زندہ نکلے گا کہ اس کے پاؤ ٹوٹے ہوئے ہوں گے اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے نا تو یہ غرر ہے یہ غرر ہے یہ پہلے حبل الحبلہ ہے اس سے نبی کریم صلی سے میں فرمایا جی اس میں کوئی اسکار نہیں کالی نہیں کام جی ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے ملاور گولڈ سے جو ہے کچھ سونے کی چیز میں لیا تھا تو انہوں نے ایک آفر رکھا ہوا وہاں پر ایک مطلب دو ہزار ریالی کوئی چیز لی تو انہوں نے چیز لینے کے بعد بل بنانے سے پہلے انہوں نے ایک آفر رکھا ہوا ہے کہ وہ واچر دے رہے پیپر دے رہے ہیں میں جو ہے وہ چھپا ہوا ہے نمبر تو اس کو ہم نے اس کو اسکریچ کرنا ہے تو اس میں اس میں جو ہے سکے نکلیں گے ایک دو تین چار پانچ تو ہو سکتا ہے اس میں دس سکے اگر اس میں دس نکلا ہوا نکلا تو دس سکے نکلیں گے تو دس سونے کے سکے تو دس سونے کے سکے اس کی جو قیمت ہے وہ ہماری جو پیسے ہم نے جو پے کرنے ہیں اس میں سے کے وہ باقی پیسے لے لیا تو یہ بھی کیا بتا رہی ہے نہیں تو معلوم ہے کہ اور آلریڈی سونا کیا سپر ہے اس کے اندر نہیں لیکن پتا یہ نہیں کتنا ہے نا یہاں ہو سکتا ہے ایک مہا نکلے پھر ہو سکتا ہے ایک مینا نکلے کیا ہوگا پھر آپ کا نقصان ہوگا اس میں ڈسکاؤنٹ دس گرام گرام جو سونا بندہ وہ دے رہا ہے یہ آفر ہے جی لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ اس میں قیمت معلوم نہیں ہے کیسے نہیں معلوم ہے اس سونے کی قیمت اس نے کیا رکھی ہے دو ہزار ٹھیک ہے دو رکھی ہے اگر آپ کے اس جو آپ نے اگر کھولا اور دو سکے نکل گئے سونے کے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی کتنی قیمت ہوگی بتائیے آپ دونوں کی دونوں کی اٹھارہ سو قیمت ہوگی دو سو ریاسی دو سو دو سو مان لیتے ہیں اس کا مطلب آپ کی ڈیلنگ کس پہ ہوئی ہے اٹھارہ سو یہ پہلے نہیں طے ہوا بعد میں طے ہوا ہے اس لیے صحیح نہیں ہے اس میں قیمت معلوم نہیں ہے نہیں قیمت نہیں معلوم دینے کے بعد قیمت قیمت مجبور ہو گئی یہاں نہیں معلوم دو ہزار یہ سونا دو ہزار یار ملتا ہے یہ سونا اتنا ہے ٹھیک ہے دو ہزار گیارہ میں یہ سونا ملتا ہے یہ سونا میں نے اس پر طے کیا قیمت کیا طے ہوئی دو ہزار طے ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جی لے جائیے نہیں اگر وہ نہیں دو ہزار دے رہا ہے نہیں نہیں دو ہزار میں اس کی قیمت متعین ہو گئی ہے اگر وہ سکے کو اس قیمت سے جوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب اصلی قیمت معلوم نہیں ہے میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں آپ بیس ہزار ڈالیں گے بیس ہزار موبائل میں आपको ڈالیں گے بیلنس تو آپ کو بیس ہزار ملتا ہے جنرلی کبھی کبھی تو اس کے لیے کتاب ہے تو مل تحفیزیہ یعنی جو آپ کو انعامات دیے جاتے ہیں اس میں شیخ جیسے سیدلیات میں ہے ان میں شیخ فوزار رحمت الردی الحفید اللہ کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور لوگوں نے جائز سلا دیا ہے اس کا میں نے مطالعہ نہیں کیا اس موضوع پر یہ الگ ایک موضوع ہے قلعہ جو التحفیزیہ فقول جو التسویقیہ یعنی جو آپ کو انعامات دیے جاتے ہیں جو آفرز ان کا کیا حکم ہے یہ یہ علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کرتے جی پوائنٹس جمع کرتے ہیں اس میں غرر کی شکل موجود ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں وہ دیتے ہیں کیوں کیوں دیتے ہیں وہ جی اٹریکشن کرنے کے لیے اس کو فائدہ ہے نا ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا اس لیے آپ کو دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں اس کا الگ حکم ہے اس سے یہ غرب سے اس کا تعلق نہیں ہے فی الحال ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس مسئلے کو چھوڑتے ہیں تو آگے چلتے ہیں کوئی بات نہیں کیا بات تو کتاب اردو اور انگلش لینگویج ہونا چاہیے نہیں کچھ مسائل ہو جانے دیجئے کسی مسئلے میں ایک دو آدھی سوال ہو سکتا ہے آپ سیٹی میتھ میں جائیں ریڈ ٹیک میں جائیں کہیں بھی تو پوائنٹ سسٹم چلتا ہے آرام کا ہے شیخ فوزا کا فتویت وغیرہ کہیں ان کا فتوا کہہ رہا ملے چیز مسئلہ جی شرح آبادی کی بھی ایک شکر آپ نہیں وہی تو ہر کچھ دیر کے بعد وہ سوپن دیتے ہیں آپ آج فری کر سکتے ہیں آپ کا ایک کا ہے کا ہاں اسی کے بارے میں باقاعدہ اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بڑے بڑے ولما فتوا دیں گے آپ کو ہر ایک بس کی بات نہیں اس لیے کہ ہر مسئلے کی صورت الگ ہوتی ہے آپ پنڈا کا حکم الگ ہوگا سیدلیات کا حکم الگ ہوگا اس کے بعد میں جی یہ موبائل میں جو آفرز ہے ان کا حکم الگ ہوگا جی جی بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہیں ہے سبھی بات جو ہے کچھ نہیں دیتے ہیں گاڑیاں رکھی رہ جاتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں ہے نکلتی اور دوسرا اس میں ہے بین فساد پڑے دوسرا ہے بہت کنکری کی بیٹھا کنکری کی بیٹ مثلاً جی آپ کے آپ بکریاں خریدنے گئے ہیں بکری خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کنکری اٹھا کر कंकरी جس بکری پر یہ کنکری گرے گی میں آپ کو وہ بکری سوریال میں بیچ دوں گا اس میں غرر ہے کہ نہیں ہے وہ بکری ہو سکتا ہے بہت کمزور ہو اس کی قیمت پچاس ریال سے زیادہ نہ ہو اور آپ نے سودا طے کر لیا سو ریال میں تو اس میں آپ کا نقصان ہے ہو سکتا ہے آپ نے کنکری پھینکی اور وہ ایسی بکری پہ گری جس کی قیمت دو سو ریال ہے تو اس میں بیچنے والے کا نقصان ہے ایسے ہی آپ زمین خریدنے گئے زمین خریدنے میں آپ نے اس سے کہا کہ میں یہ کنکری پھینکتا ہوں جہاں یہ کنکری جا کر گرے گی یہاں سے لے کر کے وہاں تک کی مسافت میں اتنے ریال میں خرید رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ بہت طاقتور ہیں آپ نے پھینک دیا اور پوری زمین آپ کی قبضے میں آ گئی اس میں غرر ہے یہ سب سمجھانے کے لیے اور حدیث ان کا ذکر آیا ہے جی تو اس میں غرر ہو اس کی بے حرام ہے تیسری چیز کیا ہے بہ الملامت ستی الملا ایگزیبیشن میں جیسے پیسے لگتے ہیں پیسے سے الگنا الگ لمس کے معنی ہوتے ہیں چھونا نرد کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا اس میں یہ ہے کہ میں جس کپڑے پر ہاتھ رکھ دوں گا وہ کپڑا میرا نہیں میرا ہے اتنی قیمت میں ہو سکتا ہے آپ کپڑا رکھ اندر جو ہے وہ بہت اس کی بہت دو میٹر کا ہو آپ کی ضرورت نہ ہو آمد. ایسے ہی اندر آپ نے اس کو الٹا نہیں کپڑے کو دیکھا نہیں دھوکا. اس میں پھٹا ہوا ہے تو جسے دھوکا ہے تو جو بھی خرید و فروخت کا جو مسئلہ جو معاملہ دھوکے پر مبنی ہو وہ جائز نہیں ہے اور اس کے بعد چوتھا کیا ہے بیع سین اس کو بالکل ملابسہ اور منابزہ گٹ کر دیکھنا آپ کو کپڑا اٹھا کے پھینک دیا اسے ہی یہ کپڑا جو میں پھینک رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اس لیے میں لینا پڑے گا آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے ہو سکتا وہ کپڑا آپ کو پسند نہ آئے ہو سکتا ہے اس کپڑے میں کوئی خرابی ہو لیکن آپ نے سودا طے کر لیا تو اس میں نقصان ہے کس کا خریدنے والے کا نقصان ہے اس طرح بائی سنیم سنیم یہ سنا کی جگہ ہے یعنی باغات کے پھلوں کو یاد رکھیں باغات کے پھلوں کو کئی سالوں کے لیے بیچنا یہ حرام ہے اس میں غرر ہے غرر اس لحاظ سے ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے سال پھل نہ ہے اور آپ نے پہلے ہی بیچ دیا ہے تین لاکھ ریال میں تین سال کے لیے تین لاکھ ریال میں آپ نے بیچ دیا اگلے سال پھل نہیں آئے گا ہو سکتا نہ آئے اس کے بعد بھی نہ آئے یا آئے لیکن بہت تھوڑا آئے تو اس میں غرر ہے اس میں نقصان ہے اس لیے جائز نہیں ہے لیکن اس کی شکل کیا ہے کہ آپ پورا باغیچہ کرایہ پہ لے لیں اگر یہ غرر معلوم ہو خریدنے والے کو کہ آ بھی کا نہیں بھی آ سکتا جیسے مجھے معلوم ہو سکتا ہے پھل بہت زیادہ نہیں ملا ملا پھر بھی وہ بنا ہے شریعت جی شریعت نے آپ کہ حقوق کو تحفظ حرام کیا ہے شریعت نے بتا دیا کہ شراب ہی حرام ہے اگر یہ شراب نوشی کریں گے تو اس میں یہ ہے اور تمباکو یا سگریٹ کی کمپنی نے لکھ دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہانیکارک ہے نقصان دہ ہے اس کے بعد کیوں پی رہے ہیں جب اس کے پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں تو کیا اس کے اسے وہ حلال ہو جائے گا نہیں حلال ہوگا ایسے ہی ہے تو یہ سنین ہے اس کے بعد کیا ہے جی ہاں باغ باپ کو کرایہ پہ آپ لے سکتے ہیں جیسے آپ دکان کرائے پہ لیتے ہیں باغ کرایے لے لیں اس میں کوئی نہیں کرایہ دے وہ اس میں کچھ بھی کریں اس میں پھل لگائیں جو پورے دستوں کے لے لیں آپ اس میں پھلوں پر باوشرا نہیں ہو رہی ہے زمین پر ہو رہی ہے باغ پورے باغ کو باوشرا اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ نے خرید لیا اس کو آپ نے دوسرے پینٹ لگا دیے پانچ سالوں کے لیے آپ کرایہ پہ لگ دیا دوسرے پینٹ لگا دیے آپ نے کچھ پھل اور لگا دیے آپ نے باغ کے اندر نے آلو لگا دیے جو بھی لگائیے <tip> اس لیے کرایہ میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے <tip> جیسے مسین آپ نے کوئی کرایہ لیا آج ایک تین سال کے لیے کرایہ پہ لے لیا اور آپ نے اس میں موبائل کی دکان کھول لی آپ کو فائدہ نظر نہیں آیا ایک سال کے بعد آپ نے کپڑوں کی دکان کھول لی آپ کو فائدہ نظر نہیں آیا آپ نے تیسرے سال کسی اور کی دکان کھول لیا یا آپ کا شوق ہے کہ میں اپنی تجارت بدلوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ایسے بار میں بات کی کرایہ پہ لینے کوئی حرض نہیں ہے جی ہماری طرف ایک چیز بہت عام ہے جو زمین والا ہے اس کے پاس جو ہے کھیتی کرنے صرف اس کے پاس زمین ہوتی ہے اور دوسرا کسان ہوتا ہے کسان کے پاس زمین نہیں ہوتی تو کسان کیا کرتا ہے اس کو کال پہ لینا اس کو کہتے ہیں کال پہ لینا تو جو کال پہ جو زمین لی جاتی ہے تو جو ساری محنت وغیرہ سب جو ہے کسان کی ہوتی ہے اور جو فائدہ ہوتا ہے تو مالک اور کسان اس میں آدھا نہ بانٹ لیتے ہیں کوئی حد کوئی حج نہیں یہ بٹائی کہتے ہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ اس مسئلے کا ہمارے بایوشرا سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ مسئلہ کرایہ کا ہے اس سے کرایہ ہوتا ہے نا زمین میں نے بتایا کہ کرایہ اور خرید و فروخت میں فرق ہے کیا فرق ہے کیا فرق ہے ہاں خریدنے میں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سامان بیچ دیا تو یہ سامان آپ کی ملکیت سے نکل کر کے دوسرے کی طرف ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے کرایہ میں یہ ہے کہ آپ ایک سال کے بعد زمین آپ کے قبضے میں آپ کی ملکیت میں دوبارہ آ جائے گی آپ کے قبضے میں ملکیت تو ہی ہے آپ کی تو اس میں بٹائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو نکالنا چاہا خیبر سے تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں اے اللہ رسول ہم اس میں کھیتی کریں گے اور کھجور کے درخت لگائیں گے جو فائدہ ہوگا ہم بانٹ لیں گے آدھا جو بھی طے ہو جائے جس میں بھی طے ہو جائے اسی طے ہو جائے بیس طے ہو جائے جو دونوں میں طے ہو جائے تو یہ جائز ہے جیستا ہے نہیں چلے نہ چلے یہ دوسری بات ہے کرائے میں تو ہر اس میں غرر ہے لیکن اس میں غرر ہے لیکن غرر کی شرط کیا ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہو اب اس سے ہم بچ نہیں سکتے نا ارے جتنا سامان ہے اس سے زیادہ کے دیتا ہے اور لینے والا بھی سامان جو ہے اگر اگر وہ سامان اس میں سونا نہیں ہے شادی نہیں ہے وہ اس کے بعد آگے آئے گی یعنی وہ سامان جس میں سود نہیں پایا جاتا ہے اگر وہ سامان ہے اور اندازہ لگا کر کے یا قیمت تے کر کے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے جتنے بھی وہ... اتفاق ہو جائے آپ کی باشرہ اتفاق پوری ہے اگر اس میں سونے اور شادی کا مسئلہ نہیں ہے یا ایسی چیزوں کا مسئلہ نہیں جس میں سود ہوتا ہے تو پھر آگے بات بحث آئے گی تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے آپ کے سامنے پورا سامان واضح ہے نا کیا کیا, کیا اس دکان میں کیا کیا سامان ہے اصل میں شہر کا جو ہوتا ہے دکانوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مارکیٹ ویلو کے حساب سے ہوتا ہے کہ اس دکان کا لوکیشن کیسا ہے اس دکان کی قیمت کیا ہے کیا ہے اسی حساب سے کوئی دکان جو ہے گلی کوچے میں ہے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے مین مارکیٹ میں اور مین روڈ پر ہے تو اس کی اس دکان کی اہمیت ہے تو اسی حساب سے وہ دکانیں خریدی بیچی جاتی ہے شکل اور آج کل وہاں کہتی ہے کھیتی وغیرہ کے لیے دے دیا جاتا ہے ان کو جیسے پانچ بیگھا دس بیگھا اور ان سے نکٹی لے لی جاتی ہے ساٹھ ہزار پینسٹھ ہزار روپئے لے لی اس میں طے ہوتا ہے نا ایک سال کے لیے کرایہ کی بات ہوتی ہے مطلب کرایہ کرایہ پیسے لے لیں گے جس کو اپنے ہے نا مطلب میرے پاس ایک مطلب میرے پاس ایک بیگھہ سمجھتے ہیں آپ لوگ بیگہ ایک بیگھہ کھیت ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو آپ کو کرایہ پہ دے دیا ایک سال کے لیے آپ کو ایک سال پہ کرایے کے لیے دے دیا آپ اس میں جو بھی کچھ کریں ایک اور اس کی قیمت دس ہزار روپئے مجھے چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اس سے کوئی حرض نہیں اور اس میں اختلاف ہے لیکن راج کال کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابن اسمین وغیرہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز ہے یہ کرایہ کی شکل ہے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں اناج نہ اگے لیکن آپ جو اسٹور روم کرائے پہ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی دکان نہ چلے ہو سکتا ہے کسی آفت کی وجہ سے وہ منہدم ہو جائے تو یہ ایسا غرر ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے اس لیے یہ معاف و ہے یعنی یہ معاف ہے غرر کی یہ شرط ہے کہ اس سے بچ سکتے ہو آپ جیسے ہمارے پاس مثال آ رہی ہے کہ بئی المغیبا فی الف آگے ہے یعنی زمین میں کوچیزہ جو خفی جو پھل ہوتے جیسے آلو ہے پیاز ہے گاجر ہے کیسے بیچیں گے اس کو آپ مولی, مولی, مولی, مولی, مولی ہے بہت سارے اچھے کیسے بیچیں گے اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان اس لیے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ سارا نکال کر کے اس کے بعد بیچا جائے گا اس لیے کہ غرر ہے پتہ نہیں اندر کیا ہے کیونکہ بعض علما دوسرے اور علم جیسے ابن قیم وغیرہ اور ابن تیمیر رحمت اللہ وغیرہ کا کہا ہے کہ نہیں جائز ہے جائز اس لیے ہے کہ تجربہ کار لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ہوگا اندازہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز ایسے ہی بیچی اور فروخت کی جائے کی کیوں کیونکہ اگر ہم ضرورت کے مطابق نکالتے ہیں تو خراب ہو جائے گا پھر اور پورا ایک بار نکالتے ہیں تو خراب ہو جائے گا تو یہ غرر اس سے بچنا ممکن نہیں ہے مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے بلڈنگ ہے میں خرید رہا ہوں اس میں غرر ہے کہ غرر یہ ہے کہ آپ نے جو دنیا ہے بلڈنگ کی میں دیکھنا چاہتا ہوں <laughs> ایک منٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیوں دیکھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے اس بنیاد میں آپ نے خراب میٹیریل استعمال کیے ہوں غرض ہے کہ نہیں غرض ہے میں خریدنا ہوں پوری بلڈنگ دیکھ رہا ہوں ماشاء چمک رہی ہے سب کچھ ہے لیکن مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بلڈنگ کی بنیاد میں ایسے میٹیریل استعمال کیے گئے ہوں جو خراب ہوں اور زیادہ دیر تک پلا سکتے ہوں تو یہ غرب مافوان ہو ہے اس لیے اگر ہم کو کھود دیں سے بڑا نقصان ہوگا کیا ہے تو بنا یعنی بلڈنگ کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ غرر معاف ہے تو جو غرر بہت زیادہ ہو اس سے بچنا ممکن نہ ہو ٹھیک ہے اس سے بچنا ممکن ہو تو وہ جائز نہیں لیکن جو غرر تھوڑا ہو اور اس سے بچ نہیں سکتے ہیں تو شریعت نے اسے سے معافی دی جیسے یہی ہے بہت ہر ایک چیز میں غرر ہے تھوڑا ہے زیادہ ہر ایک چیز میں غرر موجود ہے لیکن یہ غرر ظاہر ہو زیادہ ہو کہ اس سے بچ سکتے ہو آپ اب جہاں تک کہ یہ سبزیوں کی بات ہے جو زمینوں میں ہوتی ہے اگر پورا نکال دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی بکری نہ ہو لوگ خریدے نہ تھوڑا تھوڑا خریدے فاسد ہو جائے خراب ہو جائے آلو خراب ہو جائے پیاس خراب ہو جائے پھر کیا ہوگا نقصان ہوگا نا تو اس لیے اس بنیاد پر زمین میں پوشیدہ پھلوں اور سبزیوں کی خرید و فروخت جائز ہے آلو وغیرہ تو اکثر ایسے ہی جی جی ہاں ابن قدیم ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کی موقف اور نظری جائز ہے اور یہ رہن کا مسئلہ یہ یہ ہمارے سسلے سے تعلق نہیں ہے رہن کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے پہلی بار سوال کیا ہے ٹھیک ہے بس اجازت رہن کا مطلب ہوتا ہے تب اس سے تک تو دین وی تو اس کے ساتھ یعنی میں نے آپ سے قرض لیا ٹھیک ہے آپ سے میں نے دس ہزار ریال قرض لیے میں نے یہ کہا کہ بھائی یہ قرض آپ کو ایک سال کے بعد چکا دوں گا لیکن آپ نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نہ چکائیں تو اس کے لیے کوئی چیز گروی رکھ دیں تو اس قرض کو آتھینٹک کرنے کے لیے مطلب اتھینٹک کرنا اس کو اتھینٹک کرنے کے لیے آپ نے میرے پاس جو ہے آپ نے اس کو میں رکھ دیا لے لیا مجھ سے ٹھیک ہے اگر آپ ایک سال بعد نہیں دیں گے تو پھر یہ جواب خطرے میں ہے تو یہ رہنا ہے گریوی رکھنا ہے تو اس کا حکم ہے کہ یہ جائز ہے گریوی رکھنا جائز ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے فائدہ نہیں بڑھ سکتے اس لیے کہ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے جو چیز آپ کی ملکیت نہ ہو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے مسئلہ کیا ہے ایک پچیشن تک گریب ہوں یا ہمارے پاس دئی ہے دس ہزار روپئے تو میں کیا کرتا ہوں آپ سے دس ہزار لیا اور آپ کو ایک بیگھا دو بیگھا بھی کھیت ہے میں نے دے دیا کیا کرتے آپ نے ادھار لیا جی جیسے کھیت جو ہے کیا کرتے اس کھیتی سے آپ کھیت کریں گے دو سال چار سال جب تک میں ادا نہیں جب آپ کو میں دس ہزار دوں گا نہیں یہ آپ نے قب لیا ہے قرض تو ہے وہ قبض لیا ہے اس کا آپ نے پہلے کر دیں کل کر دیں جرا نفران حرام یا ربا ہر وہ جس میں فائدہ فائدے کی شرط ہو تو وہ حرام ہے بالکل یہی یہی میں ابھی وہ فوٹو کا جلدی سے لے آیا کہا کل پڑھتا ہی مسئلہ تو شیخ نے مقصد نے بالکل یہی مثال دی ہے مثلا یقول اقرب تک اشرق اعلیٰ ریال بشرط انسکنفی بائیک سنتن میں آپ کو دس ہزار ریال قرض دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں آپ کے شکے میں ایک سال رہوں گا تو یہ جائز نہیں ہے حرام ہے یہ ہم لوگ یہاں آم چل رہا ہے منگل والے دن چھ تمین کی جو ہے اسی سبجیکٹ پہ کلاس کر رہی ہے ریگولر اگر پہ سارے منسوخ جی جی جی کر سکتے اسی میں دیکھیں دیہاتوں میں تو یہ چل رہا ہے اور شہروں میں کیا چل رہا ہے بلڈنگ کا بلڈنگیں چل رہی ہے فلیٹ اپنا رحمت میں رکھ دیا اور پیسے لے لیا اور وہ فلیٹ میں رہ رہا ہے گھر میں رہ رہا ہے جب پیسے اس لیے میں نے کہا کہ مثال لیتے اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ یہ کہا ہے میں نے نا ہر وہ قرض جس میں نفع فائدے کی شرط لگائی گئی ہو وہ سود ہے حرام ہے ایک چیز اس میں خرچ اس میں دو چیزیں شرط ہے کیا کہتے ہیں مستخنا ہے جیسے کسی نے اپنی بکری اپنی گائے وغیرہ کسی کے پاس رہن رکھ جی جی جی یا گھوڑا رکھ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گاڑی ہے اس پر خرچ لگ رہا ہے اس پر خرچ ہو رہا ہے اس لیے घोड़े की सवारी की जा सकती है और बकरी और गाय का दूध इस्तेमाल किया जा सकता है पर खर्च हो रहा है चारा दिया जा रहा है लेकिन गाड़ी का मसला है नहीं गाड़ी आप खड़ी कर देंगे गाड़ी आपसे चारा नहीं मांगेगी फ्लैट फ्लैट का मसला है फ्लैट में आपको मेंटेनेंस फ्लैट है अगर आपने किसी को फ्लैट दे दिया है हाँ फ्लैट का उस جو آپ کو کمیونٹی بنی کمپاؤنڈ ہے اس میں آپ کو دو ہزار کا مہینہ مکان والے سے لیا جائے وہ والے دیتے رہے آپ کرایہ طے ہو جائے اس میں سے گورنمنٹ اب آگے بہت اہم مسئلہ آ رہا ہے اس کو ان شاء سے ہے پندرہ منٹ پندرہ منٹ اب آ رہا ہے کہ کمرشل انشورنس سب جانتے ہیں انشورنس کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں ہے کہ نہیں ہے ابھی ہے ٹائم ابھی ہے ٹائم ٹھیک ہے انشورنس کے بارے میں میرے خیال سب کو معلوم ہوگا کہ انشورنس ہے کیا اس لیے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کیا خیال ہے کسی کو ہے کوئی ایسا شخص ہے جس کو انشورنس نہیں معلوم ہے سب لوگوں کو معلوم ہے گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے لائف انشورنس ہوتا ہے میڈیکل انشورنس ہوتا ہے آپ اگر ایسا انشورنس ہو جو فری ہو یعنی آپ کوئی پیسہ جمع نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے جائز ہے ٹھیک ہے یہ جائز ہے بلا معاوضہ ہو بغیر عوض کی ہو بغیر قیمت کی ہو تو جائز ہے اس لیے کہ جو آپ کو انشورنس فراہم کر رہا ہے وہ گویا کہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہے یا آپ کو صدقہ دے رہا ہے جو بھی آپ سمجھیں نا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس انشورنس میں عوض نہ ہو قیمت نہ ہو تو وہ جائز ہے اب ہم آتے ہیں کمرشل انشورنس کی طرف گاڑی انشورنس کرواتے ہیں آپ تو آپ منتھلی کتنا پے کرتے ہیں سالانہ بارہ سو ریال جمع کرتے ہیں کس کے پاس گاڑی چھ کال کے پاس گاڑی نہیں آپ کے پاس گاڑی مثال کے طور پر بارہ سو ریال آپ نے جمع کر دیا سال ایک سال ہو گیا آپ کا کوئی حادثہ پیش آیا آپ کے ساتھ کوئی آپ کا بارہ سو ہزار چلا گیا کس کو ریاست چلا گیا لیکن اگر نہیں کریں گے ایک میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ غرر ہے کہ نہیں ہے اس میں یہ میں سجا غرر ہے کہ نہیں غرر ہے غرر ہے اس لیے کہ بلا کسی فائدے کے شیخ کا بارہ سو ضائع ہو گیا بلا کسی محنت کے مشقت کے کمپنی کا بارہ سو کا فائدہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں غرر ہے دھوکہ ہے میڈیکل انشورنس بھی آ رہی بات آ رہی وہ بات آ رہی ہے آپ وہ بات آ رہی ہے ان ضرورت کے تحت کیا مسئلہ ہے اس میں غرر ہے اس میں سود بھی ہے کیسے ہے مثلاً شیخ نے بارہ سو ریال جمع کر دیا ایک سال کے لیے ٹھیک ہے اللہ نہ کرے شیخ کی بات نہیں کرتا ہوں. خالد نے کسی کا نام خالد تو نہیں یہاں پہ خالد نے بارہ سو ریال جمع کر دیا انشورینس اپنی گاڑی کے لیے ٹھیک ہے چھ مہینے گزرے کہ اس کی گاڑی میں حادثہ پیشا گیا ٹھیک ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حادثہ ہو گیا حادثے میں یہ ہوا کہ جب گاڑی کی ریپیرنگ کی جانے لگی اور اس کو متعر کیا کہ کی کتنا اس میں کتنا خرچہ آئے گا تو وہ دو ہزار ریال ہو گیا دو ہزار ریال اب کمپنی اس کو کتنا دے گی دو ہزار دے گی اس نے کتنا جمع کیا تھا بارہ سو ریال بارہ سو ریال دیا تھا دو ہزار لے رہا ہے تو کیا ہے یہ سود ہے تو دونوں بنیادوں پر کمرشیل انشورنس جائز نہیں ہے اور یہی علماء کا خطوہ ہے بعض لوگوں نے کوشش کی ہے جواز نکالنے کی لیکن یہ صحیح نہیں ہے یہ ہمارا جو انشورس رینی ہوتا ہے جیسے کارڈ ہو جو استعمال اگر انشورینس نہیں ہے تو استعمال نہیں کرتے ہاں تو وہ الگ مسئلہ ہے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں غرڑ ہے کہ نہیں ہے سود ہے کہ نہیں ہے یہ تو اس میں اس میں غرڑ بھی ہے دھوکھا بھی ہے اور اس میں سود بھی ہے ٹھیک ہے دونوں چیزیں پائی جاتی اس لیے یہ چیز حرام ہے اچھا اس میں ابھی یہ ضرورت کے تحت کیا ہے کہ آپ کسی ایسے ملک میں ہیں کہ اس ملک کا قانون ہے کہ جب تک آپ انشورنس نہیں کرائیں گے آپ کی گاڑی روڈ پر نہیں آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کوآپریٹو جو ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تعاون تعاون میں یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ جمع ہیں اور وہ ہر مہینے یا ہر سال دو دو سوریال پانچ پانچ سوریا جمع کر رہے ہیں جس کسی بندے کے ساتھ اس میں سے حادثہ پیش آ جائے تو سب کا پیسہ ملا کر کے اس سے حادثے پہ لگا دیا جاتا ہے دوسرے بندے کے ساتھ آ جائے تو اس کو اس میں معاوضہ مقصود نہیں ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہوتا ہے اس لیے علماء کرام نے اس کو جائز کرا دیا ہے اس میں بھی غرر ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو لیکن چونکہ اس کی بنیاد تعاون ہے وہ تعاون والا بر و ہے اس لیے اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے اس میں غرب ہونے کے باوجود یہ غرر نفع کے لیے نہیں ہے معاوضے کے لیے نہیں ہے بلکہ بطور تبرع ہے بطور حدیہ ہے اس لیے جائز ہے تو اس کا اگر الٹرنیٹو آپ کر سکتے ہیں تو اس کو کریں شیخ ہمارے کوئی شرف بتا رہے ہیں کہ ایک دو ایسے اس طرح کے ہیں ہے آئی آئی سے متعلق ہے یہ موجود ہے مدینہ میں یہ جو ہے اس طرح کا شخص عبد الواس صاحب صاحب جی جی بتا رہے تھے سب اس طرح کا ہے کہ تعاون وہ لوگوں سے بہت مختصر طور پر لیتے ہیں یا چند لوگ مل کر کے اس کو بنایا ہوا ہے تو لوگ اس کا کرتے ہیں تو یہ تعاون والی شکلیں ہو گئی اس میں کمرشیل نہیں ہے کمرشیل نہیں ہے کمپنی کو میں نے نہیں ہو گیا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس کے بعد اگر تعاون آپ انگلینڈ میں ہے مثلاً اس میں تعاون نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ سعودیہ ہی میں ہے آپ کہیں گے دور ہیں اس لیے کی مائک سے آپ کسی ایسے ملک میں ہے کہ یہ انشورنس جو تعاون نہیں ہے کیا کریں گے آپ حکومت آپ کی گاڑی کو روڈ پہ آنے نہیں دے گی کیا آپ کس حالت میں ہے کیوں نہیں رہیں گے شہری مجبوری وہاں پہ ہے تو ضرورات تو بالکل محدور آپ وہاں مجبوری ہے کیا وہاں جا کے رہنے کی یہ تو وہ فیصلہ کرے گا جو گیا ہندوستان میں یہاں پہ جائیں گے ہندوستان میں کہاں جائیں گے یہاں پر ایسا ہی چل رہا ہے نہیں یہاں موجود ہے الٹرنیٹو موجود ہے یہاں پہ اس لیے اگر کسی کے ہاں کسی کو اگر یہ کرنا تو کر سکتا ہے الٹرنیٹو موجود ہے یہاں ایک شیخ آ چکے ہوں گے میرے ساتھی برطانیہ کے ذوالفقار ذوالفقار تعونی میں کرواتے ہیں اور انہوں نے ابن باز وغیرہ کا فتویٰ بھی مجھ سے بتایا تھا کہ شیخ ابن باز نے تعاون کو جائز قرار دیا ہے یہ چار پانچ سال پہلے کی بات ہے وہ تعونی میں کرواتے ہیں مدینہ میں ہے کہیں کچھ ہوگا تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو الحلال والحرام ابین حلال واد حرام واد نہ امور مشتبہات کچھ مشتبہ چیزیں آپ لیکن میں بتا رہا ہوں کہا ہے کہ اس میں آپ اتنا ہی استعمال کیجیے تو آپ نے پیسہ دیا ہے ہاں یہ بھی یہ بھی کہا صحیح کر رہا ہوں نہیں بس یہ میں نے کہا نا الرورات تو پھر محدورات ٹھیک ہے تو جب ضرورتیں حرام چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں اس کی شرط کیا ہے دوسری شرط یہ ہے اب ضرورت تو قد کے قدر ہی با قدر ضرورت استعمال کریں گے آپ اب ضرورت یہ دوسرا قاعدہ ہے تو قد درو بے قدر ہی ہے یہ دوسرا قاعدہ ہے ضرورت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں لیکن جتنی ضرورت ہو اتنی اتنا مثلاً آپ کے ساتھ حادثہ سا ہوا اور آپ کو کمپنی والا یا کمپنی دو ریال دے رہی ہے لیکن آپ کا اس میں نقصان بارہ سو روپ کا ہوا ہے تو آپ بارہ سو ریال استعمال کیجیے یہی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ہاں یہ فتوا دیا شیخ عبد الحسن اباد حفیظ اللہ نے بھی دیا نقصان زیادہ ہوا تو استعمال دو ہی کریں باقی اپنے پاکٹ سے لگائیں ہاں یہی تو خطوط یہی باقی اگر یہ کریں تو ہاں یہی تو یہ تو بہتر ہے جی جی بالکل بہتر ہے یہی ہے جی جتنا آپ نے خرچ کیا اتنا لگائیں جی ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں بس اسی کے ساتھ اس نشش کا اختتام کیا جا رہا ہے اس سال مگر بعد گے السلام <سؤال> علیکم ورحمۃ اللہ